لہجہ غزل علامہ محمد اقبال آوازوں پیشکش راہیل فاروق دیگر ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے سا دلے ہر ذرہ میں غوغائے رشتہ خیز ہے ساکی مطا دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر رضا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساکی حرم کے دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساکی نہ اٹھا پھر کوئی رومی حجم کے لال ازاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی